اللہ ان سے فرماتا ہے کہ تم سے پہلے جو اور جماعتیں جن اور آدمیوں کی آگ میں گئیں انہین میں جاؤ جب ایک گروہ داخل ہوتا ہے دوسرے پر لانت کرتا ہے یہاں تک کہ جب سب اس میں جا پڑے تو پچھلے پہلوں کو کہیں گے اے رب ہمارے انہوں نے ہم کو بہکایا تھا تو انہیں آگ کا دعواں عذاب دے فرمائے گا سب کو داواں ہے مگر تمہیں خبر نہ ہو